سیشن کے آغاز میں میں ایک تنبیہ کرنا چاہوں گا کہ محترم بھائی شک منظور محترم بھائی منظور احمد بھائی نے اچھی تنبیہ فرمائی ہے کہ ایک کچھ آیات کی ترجمے کے اندر اس نوٹس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ترجمہ خدا کیا گیا ہے میں نے یہ جو آیات بھیجی تھی یہ ان کے ترجمے جو ہیں وہ جو لکھنے والے ہیں انہوں نے لکھے تو شاید یہ ان سے غلطی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں انہی کو استعمال کرنا چاہیے اب یہ میں آپ کو ایک مسئلہ دے کے جا رہا ہوں ویسے ذمن اس مسئلے میں تفصیل بھی ہے ہمارے محترم شیخ عبداللہ اللہ رحمانی حق اللہ کی رائے ہے کہ کوئی شخص اگر خدا اللہ کا نام سمجھ کے کہے تو وہ جائز نہیں ہے لیکن اگر اس کا ترجمہ پہ جائے قابو عبادت کرنے والا اس کی عبادت کی جائے ترجمے کی حیثیت سے کہے تو اس میں اتنا حرج نہیں ہے بہرحال یہ تھوڑی سی مثال کے طور پہ ایک شخص کہے کہ ہمیں پالنے والے نے ہمارے لیے کیا قانون متعین کیا ہے تو اگلا کہ جی پالنے والا کب نام ہے تھا اللہ کا اللہ کا نام تو رب ہے ہاں تو اس میں تھوڑی سی بہرحال تفصیل بھی ہے لیکن آ, بھائی کی تب بھی اچھی ہے اور احتیاط یہی ہے کہ جہاں پہ کوئی آ, ضرورت نہیں اللہ کا نام اس کو اللہ ہی رحمان جو نام ہیں انہی کو استعمال کیا جائے اللہ کسی وجہ کے دوسرا نام استعمال نہ کیا جائے وبارک اللہ کے موت کی یاد کے حوالے سے بات کرنی ہے اس سے پہلے میں دو اور اہم مسائل آ, موت سے پہلے کے ذکر کرنا چاہوں گا ایک شخص سے آپ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے یہ کہ بہت پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں میں بہت پریشان ہوں ہاں دنیا میں میرے معاملات بڑے مشکل سے چل رہے ہیں کوئی آسانی میرے پاس نہیں ہے تو میں تو دعا کرتا ہوں مجھے موت ہی آ جائے تو آپ کے خیال میں کیا اس کا یہ کہنا صحیح ہے یا غلط ہے موت کی تمنا کرنا ہاں کہ ہاں تو کر لے تمنا خوش تفصیل جو آپ نے کہی وہ آپ نے تفصیل جو ہے وہ یہ ہے کہ تبایا آپ صلی اللہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے اگر آپ نے کہا مشکل میں ہے تو کیا کہے اللہ <سؤال> مجھے زندہ رکھ کے زندگی میرے لیے بہتر ہے اور مجھے موت دے دے جب تک جب میرے لیے اللہ کے معاملہ کر دے موت کی تمنا پھر بھی نہ کرے کہ اللہ کا زندگی میرے لیے بہتر ہے تو وہ زندہ رکھ اگر میرے لیے موت ہی بہتر ہے تو مجھے موت دے تو یہ دونوں چیزیں جب اس کر دے گا تو پھر موت کی تمنا والی بات نہیں رہے گی تو مشکلات میں صبر کرنا یہی بہت بڑا عمل ہے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَاِنَّهُ لَا يَزِيدُ عُمْرُهُ إِلَّا <خیرًا> اگر ایمان والی زندگی وہ گزار رہا ہے تو پریشانی مشکلات کے باوجود اس کی عمر کی زیادتی اس کے لیے یہ بھلائی کی علامت ہے یعنی مومن کی زندگی اگر بڑھ رہی ہے اور وہ ایمان کی حالت میں اللہ کی عبادات ہی کر رہا ہے اس میں وہ شرک و و خوراک اس طرف نہیں لگا ہوا تو اس کی زندگی پریشانی مشکلات کے باوجود آپ اسے امید دلائیں اسے خیر کی بات بتائیں کہ تم موحد ہو مسلمان ہو تو تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہارا کلمہ کو ہونا ہی اور بام مسلمان ہونا ہی بہت بڑی خیر کی علامات ہے اور باقی پریشانیاں جو ہیں وہ اس طرح حدیث بات آتا ہے کہ اپنی پریشانی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریشانی دنیا سے جانے کی مصیبت تھی اس سے ہلکا پلو کہ دنیا میں کسی کا بھی ہمیشی نہیں ہے ہر ہر ایک شخص دنیا سے یہاں جانا ہے اسی طرح ایک شخص سے اگر آپ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں مرنا بھائی ہوتے ہیں نا یار نہیں بہت سے میرے پاس لگتا ہے اس کا کیا حکم ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو مجھ محبت ملنے کی محبت رکھے جو چاہے گی مجھ محبت ہو اللہ تعالی بھی اس سے چاہتا ہے محبت کرے تو کوئی کہے یار نہیں محنت نہیں مرنا تو ہم کیا کہیں گے اللہ سے ہے اچھا یہ ہاں بہت سی بات تھی عائشہ رضی اللہ عنہ نے بڑا فطری سوال کیا جو ایک عام مسلمان کا سوال ہے وہ ہمیں ہر کوئی ڈرتا ہوا ہے سے کوئی پسند نہیں کرتا اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ اللہ کو پیارا ہو جائے نا کوئی پسند نہیں کرتا موسم ڈر ایک فطری چیز انسان کی ہے تو پھر ہم کیسے اس پہ افراد کریں کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو اللہ سے ملاقات کی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں ملاقات اور جو اللہ تعالیٰ سے ناپسند کرتا ہے ملنا ہے موقع کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ناپسند کرتے ہیں تو اپنے شاہ نے فرمایا کہ تو ہر کوئی موت سے تو گھبراتا ہے موت کی تو ایک کلائیت فطری طور پہ دل پہ ہے تو آپ اللہ وسلم فرمایا کہ یہ مراد نہیں ہے بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بشارت اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت یہ چیزوں کا ذکر کیا جائے مومن کے سامنے تو وہ خواہش کرتا ہے کہ میں یہ سب چیزیں حاصل کر لوں اللہ تعالیٰ سے مل لوں اور جو کافر ہے اس کے سامنے جب آداب کا ذکر کیا جائے اللہ کی ناراضگی کا ذکر کیا جائے تو وہ ناپسند کرتا ہے کہ وہ اس وقت کو پالے تو یہ اس سے مراد ہے بات یعنی کہ جب اللہ کی رحمت کا ذکر ہو جنت کا ذکر ہو بھلائیوں کا ذکر ہو تو انسان خواہش کرے کہ وہ ان بھلائیوں کا پانے والا بن جائے تو یہ ہے وہ موت کی پسندیدگی کہ اللہ کی فضل اور رحمت سے امید کرنا یہ معنی ہے کہ اس موت سے اس کو محبت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا زندگی میں دنیا کا قانون ہے کل رومن علیہ حفاظان ہر شہر نے جو ہے اس دنیا سے منع ہو جانا ہے قوب خواہ جو ربی کر دل کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جلال و اکرام علیزاد جو ہے وہ باقی رہے گی نفس نسائق الموت ہر نفس نے بہت ذائقہ چکھنا ہے اور سب سے کامیاب لوگ وہی ہیں جو یقیناً آنے والی زندگی کی تیاری میں مصروف ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ قبرستان جایا کرتے ہیں, قبر کی زیارت کے جایا کرتے ہیں اور آپ نے ایسے موقع پر مختلف ارشادات بھی فرمائے ہیں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کی تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ نے اپنے صحابہ گرام سے اشارہ کیا اور جیسے عمل کی تم لوگ تیاری کرو اس جو جگہ ہے یہ جو اصل ٹھکانا ہے اس کے لیے تم لوگ تیاری کرو اور فرمایا کرتے تھے یعنی لکھا حدیث کے الفاظ جو ہے وہ ہاضم کہتے ہیں اس کی ذکر کرو کثر کے ساتھ جو ساری لذتوں کو توڑ دے گی لذتوں کو ختم کرنے والی جو چیکشے ہے یعنی کہ موت تو ہم سب کو ہمیشہ اپنے سامنے یہ دس رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کی بھی جو ہے وصیحت کرنی چاہیے ایک دوسرے کو بھی اس کی یاد دہانی اور نصیحت کرنی چاہیے صحابہ کرام رام رضوان اللہ مجمعین جو ہے وہ کبھی کبھار بیٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے تار منسا آؤ بیٹھو ہم لوگ تھوڑی دے گئے کہ لے آئیں تو پھر کیا کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کا ذکر کیا کرتے تھے جو اسلام کی باتیں ہیں ان کو آپس میں شیئر کیا کرتے تھے اور اس کا آپس میں مذاکرہ کیا کرتے تھے تو یہ ہم سب کی مجالس کے اندر جو ہے یہ حصہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنے کسی بھائی کو دیکھیں کہ وہ غفلت کا شکار ہے تو ہم اس کو نصیحت کریں آپس میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں اور یہ سب جو آ رہے تھے اور احادیث ہم سب پڑھ رہے ہیں ان کا بھی ہمیشہ اپنے سامنے جو ہے کو رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد کا جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے یعنی کہ خبر اس کے تفصیلی احکام اشارہ ہمارے سامنے آئیں گے لیکن موت کسے کہتے ہیں روح کا جسم کی مفارت تک تر ترجانا یہ موت کہلاتا ہے جب بھی یہ جسم جس میں اللہ تبارک اپنے فضل و کرم سے اپنی طاقت سے اپنی قوت سے چار مہینے کے بعد اس میں بچے میں روح آ جاتی ہے اور سبحان اللہ دنیا کے لوگ اس میں حیران ہیں کہ وہ ایک خون کا ٹکڑا اس میں پہلے ہڈیاں کہاں سے آتی ہیں اللہ نے پورا ذکر کیا پورا پروسیس انسان کا ذکر کیا کیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہڈی کا یہ اتنی مضبوط ہڈی جیسے آپ نیچے سے پھینک دے آئے وہ ہڈی ویسی کی ویسی رہے گی ہاں مضبوط ہڈی ہے جو انسان کی جسم کی وہ ٹوٹتی رہی ہے یہ مضبوطی کیسے آ گئی انسان کے اندر کہاں سے آ گئی یا خون کے اندر اندر سے ہڈی کیسے بن اس کے بعد وہ چا میرے بار روح کہاں سے آ گئی اچانک سے پھر جتنے بھی ملحدین ہیں دیگر لوگ ہیں یہ اس کی حقیقت کو بیان نہیں کر سکتے یہ طرح سے بہت بہت چیلنج ہے تو یہ انسان کی نسم کے اندر یہ حرکت شروع ہو جاتی ہے وہ روح کا آنا ہوتا ہے اور جب وہ حرکت ختم ہو جاتی ہے تو وہ رخ وہ نسب کا مفاقت کہلاتا ہے اور اسی کو ہم موت کہتے ہیں تو موت کی سمپل ڈیفینیشن موت کی ڈیفینیشن کے اندر سو ڈیڑھ سو باتیں اگر آپ فار بات جا کے پوچھیں ابھی تو موت کی تعریف کے اندر پتہ نہیں سو ڈیڑھ کے قریب انہوں نے جو ہے وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ موت کیا ہے موت کی, کی حقیقت ہے سب غلط باتیں سب غلط بات ہے اگر آپ میں سے کوئی میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہے شاید انہوں نے بہت سی باتیں پڑھی ہوں گی موت کے بارے میں کیسے کیسے کوسٹ لوگوں سے کہا جاتا ہے یہ جسے میں اللہ کا بنایا ہوا ہے اس میں روح موجود ہے جب یہ روح جس میں نکل جاتی ہے تو انسان کو موت واقع ہو جاتی ہے اس دنیا سے اس کی موت آ جاتی ہے اب ایک سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق کو پیدا کیا ہے ان سب کا پناہ ہے کیا کچھ ایسی مخلوقات بھی ہیں جو پناہ نہیں ہوتی مخلوقات مثال کی طور اللہ تعالیٰ کا پناہ نہیں ہو کچھ مخلوقات ان کا ذکر آخری بالکل آئے گا ہمارے پاس کل کے درس میں کہ جس میں کچھ سات آٹھ قسم کی ایسی مخلوقات ہیں جو پناہ نہیں ہوتی تو ان میں سے ایک روح بھی ہے اچھا روح کو بہت واقعی نہیں ہوتی یا ہوتی ہے روح کو بہت واقع ہوتی ہے کہ نہیں کچھ علماء نے کہا کہ روح کی موت کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے ریسرچ تک نکل گئی تو یہ اس کی موت ہو گئی لیکن ہمیشگی ہمیشہ کے لیے اس کو موت حاصل نہیں ہوتی کیونکہ وہ برزخ کے عالم کے اندر بھی اس کا تعلق جو ہے وہ اسی انسان سے برقرار رہتا ہے تو بالکل فنا ہو جانا روح انسان کی ختم ہی ہو گئی نہیں اب ہم دنیا میں آ گئے ہیں اب ہم کسی نہ کسی عالم میں ہی ہماری روح جو ہے منتقل ہوتی رہے گی وہ بالکل فنا اور ختم ہو جانا کہ ہمارا وجود ہی نہ رہے کہیں بھی نہ ہو کوئی شعور ہمارا نہ رہے زندگی کا یہ چیز جو دو ہے دوبارہ نہیں ہو سکتی تو روح جو ہے مخلوق ہے لیکن اس کی موت جو ہے وہ اس کے جسم کی موت کہلاتی ہے وقتی موت ہے وہ ہمیشگی والی موت جو ہے وہ روح کو حاصل نہیں ہوگی اب ایک حدیث ہے وہ ربی حدیث ہے میں چاہوں گا کہ اس کو میں پڑھوں اس کا میں ترجمہ لایا تھا اردو میں تاکہ اس کے الفاظ پہ بہت ٹائم لگ جائے گا ہم کو یہ سوال جو لکھا ہوا آپ کے سامنے بڑا یہ اہم سوال ہے اور اس میں ہمارے لیے ایک بڑی آواز ہے نصیحت ہے کہ مومن کی روح کیسے نکلتی ہے موت کی مثال ہم نے کہا موت کا تعریف بھی گڑی کی ضرور نکلتی ہے فرمایا اللہ کے آپ کی حدیث توجہ سنے سب لوگ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مومن بندے کا دنیا سے رخصت ہونے اور آصر کی طرف سفر کرنے کا وقت آتا ہے تو جی کوئی کہہ رہے مجھے تو آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے اس کی طرف اترتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج کی مانند چمکدار ہیں ان کے بعد جنت کے لباس کا کفر ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو بھی ہوتی ہے وہ اس کے قریب سے تاحد نکاح پھیل کر بیٹھ جاتا ہے لائن سے سامنے اس کے بیٹھ جاتا ہے پھر موت کا فرشتہ مومن کے پاس آتا ہے حتیٰ کہ اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاکیزہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بفرت اور رضامندی کی طرف نکل پھر وہ روح ایسے آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہ پڑتا ہے کوئی مشکل نہیں ہوتی پانی کا گرنے میں وہ فرشتہ اسے پکڑتا ہے اور اس کے ہاتھ میں روح کو ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا کہ دوسرے فرشتے اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے جنت کے لباس اور خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے وہ بہترین کستوری کی خوشبو آنے لگتی ہے جو زمین کی سطح پر موجود ہے پھر وہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے فلاں ہے اس کا وہ بہترین نام ذکر کرتے ہیں جس کے ساتھ اسے دنیا میں پکارا جاتا تھا حتیٰ کہ وہ اس کے ساتھ آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور دروازے کھلواتے ہیں اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور ہر آسمان کے مقرر فرشتے اگلے آسمان تک اس کے ساتھ چلے چلتے ہیں حتیٰ کہ وہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے اللہ عزوجل فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا اعمال نامہ ال رکھ دو اور اسے زمین کی طرف اس کے جسم میں لوٹا دو اسی طرح جب کافر کا اور دوسرا پہلے اس کا کتنی عظیم فضل ہے اللہ تباہ و تعالیٰ کا اور مومن کا اکرام ہے کہ اس کی روح نکلنے کے بعد کے بنا کتنے عظیم اشتعار بن ہیں دنیا کی ساری شان و شوکت جو ہے وہ ایک طرف اور یہ اکرام مسلمان کا جو شاید انسان جہاتی ہو کسی گاؤں میں رہنے والا ہو کھانے پینے والا نہ بھی ہو لیکن ایمان والا اگر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ اکرام فرماتے ہیں اسی طرح جب کافر کا دنیا سے روانگی اور آخر کی طرف جانے کا وقت آتا ہے تو اس کی طرف سیاہ چہروں والے فرشتے اترتے ہیں ان کے پاس انتہائی بدبودار کفن ہوتا ہے وہ اس کے قریب سے تاحد نگار پھیل کر بیٹھ جاتے ہیں پھر موت کا فرشتہ آتا ہے حتیٰ کہ اس کے سر کے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے حدیث روح نکل کہ عرب تو سے بڑا ہی ناراض ہے اس کی روح جسم سے نکلنا نہیں چاہتی لیکن وہ فرشتہ اسے اس طرح کھینچ کر نکال لیتا ہے جیسے کانٹردار لوہے کی سلاخ کو گیلی اون سے زور سے کر نکالا جاتا ہے وہ اسے پکڑتا ہے اور ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا کہ دوسرے فرشتے اسے پکڑ کر اس سخت بدبودار کفن میں لپیٹ دیتے ہیں اور اس سے وہ بدترین مردار کی بدبو آنے لگتی ہے جو سطح زمین پر پائی جاتی ہے پھر وہ اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور جب بھی فرشتوں کی کسی جماعت کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ دریافت کرتے ہیں کہ یہ کون خبر سو ہے جو جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے اور اس کا وہ سب سے بڑا نام بتاتے ہیں جس کے ساتھ اسے دنیا میں کرا جاتا تھا حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا پھر اللہ عزل فرماتے ہیں کہ اس کا امال نامہ زمین کے نچلے حصے میں سے جین میں رکھ دو پھر اس کی روح کو زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے بالآخر اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے اللہ و رحم یہ بہت عظیم حدیث ہے اللہ تبارک کی طرف سے مومن کے روح کا اکرام اور کافر کے روح کا عذاب و سخت وعید اور اس کی جو خلاقی ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرنا <تصفح> جی کچھ کہہ رہے ہیں اس کو لوٹا دیا جاتا ہے اس دیا ہے ماننا یہ ہے کہ پھر جب اس کے قبر کے حساب ہوں گے سوالات جب ہوں گے تو اس مسئلے میں تفصیل سے بات آئے گی کہ کیا جو سوالات ہوتے ہیں وہ جسم سے ہوتے ہیں اس کا شعور ہوتا ہے یا روح جاتی ہے کہیں نہیں ہے یا دوبارہ سے اس کے جسم میں روح لوٹائی جاتی ہے تاکہ وہ سوالات ہوں یہی صحیح بات ہے جو کہ اس ذلیل میں اس حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے تو روح نکل کے جاتی ہے اسمان کی طرف پھر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہ زمین میں آ جاتی ہے اس کے دیگر معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں یعنی اس کی اچھی اچھا نام جس کو وہ پکارنا پسند کرتا ہو جو اس کا اچھا نام ہو جسے سن کے اس سے خوشی ہوتی ہو برے نام میں اللہ عالم اس کے شاید صفات مراد ہیں کہ اس کو اس کی بری صفت سے پکارا جائے گا جس نام کو سننا اس کو اچھا نہیں لگے گا نئی فرشتہ اس کو ایسے نام سے پکاریں گے اس طرح کا نام اس کا لیں گے جو اسے پسند نہیں آئے گا اور مومن کے لیے اگر اسے کہا جائے کہ اے اللہ کے بندے اے مومن جاتا یعنی اس میں شیخ رزید دیکھا جا سکتا ہے انشاءاللہ شیخ صاحب کی صاحب میں اس بارے میں تو جو مومنوں کے نام ہوتے ہیں وہ اچھے معنی اور اچھا مطلب رکھتے ہیں اور اچھا مفہوم اس کا ہوتا ہے اور اس کو اس سے خوشی ہوتی ہے کافروں کے نام ویسے ہی جیسے تیسے ہوتے ہیں تو یہ مطلب ہو سکتا ہے اور, اور مومن کا یہ لفظ بھی یہ لفظ بھی جو ہے جیسے عمومی نام جو ہے نام تو ایک خاص نام ہے دوسرا نام اس کا صفاتی نام ہے کہ یہ مومن بندہ ہے متقی ہے سال ہے یہ اور کافر جو ہوتا ہے جو اس کا کافر کیا کیا اس کے صفاتی نام ہوتے ہیں یہ سکتا ہے جو اس کے گناہ کے حساب سے جی اور جو ہے شرابی کبابی اس طرح سے ایک سوال ہے قرآن کی جو ایسے کل من علی حفاظ ہر شہر فنا ہو جانا ہے تو اب سے صاحب کہیں گے بھائی روح بھی فنا نہیں ہوتی وہ بھی تو شہر ہے ہر چیزیں فنا ہو جانا ہے تو پھر روپیوں فنا نہیں ہوگی اس کا کیا جواب ہے سوال سمجھیں ہر چیزیں فنا ہو جانا ہے تو صرف اللہ تعالی نے اپنی ذات کے بقا کا ذکر کیا تو روح جو ہے وہ بھی شے میں شامل ہیں وہ کیوں فنا نہیں ہو رہی خیر اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی شے اپنی ذات کے ساتھ باقی نہیں رہے گی جسے اللہ تعالی چاہے گا باقی رکھنا وہ باقی رہے گی اس طرح آخرت میں جنت اور جہنت تو منع نہیں ہو رہی ہر چیز تو منع نہیں ہو رہی جنت جہنت تو باقی ہے نا تو جو چیز اللہ تعالیٰ چاہے گا بقا رہنا اس کا جیسے کہ روح ہے وہ باقی رہے گی اپنی ذات کے ساتھ باقی نہیں رہے گی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے باقی رہے گی باقی جو بھی ذات کے ساتھ چیز موجود ہے دنیا کے اندر جو بھی شے ہے جس اللہ تعالیٰ بقا نہیں چاہ رہے اس کا وہ اس کا فنا ہو جانا ہے ایک سوال ہے کہ کیا روح انسان جب مر جاتا ہے اس مطلب کروایا کہ کی تو کیا میں آدمی کو دخل کیا جاتا ہے تو روح ہمیشہ اس یہ ان شاء اللہ مسئلہ ہمارے ساتھ <Sessizit> <Sessizit> آئے گا پھر روح کے جسم کے ساتھ کون کون سے احوال ہیں کس موقع پر ہوتی ہے اور کب نہیں بھی ہوگی سب مسئلہ ان شاء تفصیل سے آئے گا ٹھیک انشاءاللہ سوال بعد نہیں کر تاکہ آگے پڑھیں ٹھیک ہے چلے کوئی بات نہیں انشاءاللہ اچھا روح کی تعریف جو ہے وہ بھی فائدے کی چیز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جامع تعریف میں نے ذکر کری ہے یہ میرے قیمۃ رحمہ نے اور دیگر علماء نے کہا کہ یہ اس کی جامع تعریف ہے کیونکہ روح کی حقیقت میں ہی بہت اختلاف ہوا ہے قرآن نے تو اس کے بڑا اچھا حل دے دیا وہ ایس الرکان روح یہ آپ سے روح کے والے پوچھتے ہیں خدا روح امر ربی کہ لیجیے کہ روح جو ہے میرے رب کی طرف سے حکم ہے اللہ اخری اس میں بہت ہی تھوڑا ایک دیا گیا ہے بس اس کا یہ حقیقت کافی ہے کہ اللہ تبارک و کی طرف سے اس کا حکم ہے اب اس کی کیفیت کیا سکتی ہے جو ہم ہمارے اطراف کے مطابق ہے کہ ایسی مخلوق جس کا تعلق جسم سے ہے اس کے جسم میں وجود سے اس میں حیات ہوتی ہے اور جب وہ جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کی حیات ختم ہو جاتی ہے اس کی سفات جو احادث میں آئی ہے فوبا سوات دیکھیے روح کی سفات جو احادیث میں آئی ہے اس میں سے یہ ہے کہ وہ نعمت بھی ہوتی ہے وہ عذاب بھی ہوتی ہے وہ اوپر بھی جاتی ہے وہ نیچے بھی اترتی ہے یہ روحے مختلف مطلب سفات ہے اور ان کی تفصیل اشارہ بعد میں آئے گی برزخ کیا ہے جو ہم پڑھتے ہیں برزخی زندگی شروع ہو گئی عید برزقیہ برزخ عربی میں کہتے ہیں دو مختلف اشیاء کے درمیان فاصل کرنے والی چیز میں نے کمرہ دوسرا کمرہ ہے ایک دوسرا کمرہ ہے یہ جو بیچ میں آپ کی دیوار لگی ہوئی ہے وہ یہ برزخ ہے کیونکہ یہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ کر رہی ہے تو دنیا کی زندگی اور آخر کی زندگی کے درمیان کا جو اسٹیج ہے جو ان کے درمیان فرق کرنے والی شے ہے اسے ہم لوگ برزخ کہتے ہیں قرآن کے اندر نے فرمایا وہ جو اعلیٰ مینا ہما محضورہ یہ سمندر کے بارے میں آئے تھے کیونکہ لغت کا معنیٰ بیان کیا جا رہا ہے تو شریف میں اس کا اطلاق اس عالم پر ہوتا ہے جو موت اور قیامت کے لیے اٹھائے جانے والے وقت کے درمیان ہوگا اس کے بعد میں چاہوں گا جلدی آگے بڑھیں کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ ان شاء کچھ اس میں اخلاقی مسائل آتے ہیں تو اس میں جاننا ضروری ہے اس کے بعد آگے آئے مسائل علامات جیسے خاطمہ اب ہم نے میت کے جو دو احوال تھے وہ پڑھ لیے کچھ ایسی علامات ہیں جو آحدیث میں ذکر ہوئی ہے جو یہ اشارہ دیتی ہے کہ اس شخص کا خاتمہ اچھا خاتمہ ہوا ہے اور کیا ان علامات کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز یقینی ہے ضروری ہے یا خالی ایک امکان ہے ایک امید ہے ضروری قطعی نہیں ہے اللہ کی طرف سے یہ آزمائش بھی ہوتی ہے ابن خدامہ المبدس رحم فرماتے ہیں کہ اس مسلمان کی لازم ہے کہ اگر وہ کسی بدعتی کسی خرافی انسان کے جنازے میں شریک ہو اور وہاں کوئی اچھی چیز ہوتا دیکھ لیں تو وہ اس شے کو چھپائے اور کسی مومن مواہد کی جنازے میں شریک ہو اور وہاں پہ ظاہری طور پہ کوئی برا عمل ہوتا دیکھ لے تو اس کو چھپائے کیونکہ اس کے ذریعے فکنے کا بہت ڈر ہے اگر ایک مدرسی کی جنازے کے اندر ظاہری طور پہ کوئی اچھی چیز دیکھنے میں آ گئی اس طرح آج لوگ بیان کرتے ہیں جی ہم نے دیکھا تو ان کی خوشبو آ رہی ہے اور پتہ نہیں مشق کی خوشبو آ رہی تھی ان کی قبر سے اور ہم نے جی دس سال بعد قبر کھولی تو وہ تو ویسے کہ ویسے موجود تھے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ موسٹر جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ یقیناً خرافاتی انسان ہے تو ہم یہ بات بہت بار بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے کسی بھی چیز کا مجھ اثر جو نظر میں ہے اس وقت کی دلیل نہیں کہ وہ صحیح کام ہو رہا ہے اس کی ایک اور مثال سمجھیے اب جادو جو ہے جادو اس کا کیا اسلام میں حرام ہے کف ہو قرآن نے خود کہا اور قرآن نے بھی کہا کہ بتاؤ جی کہ جادوگر ایسا سیکھتے ہیں جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کر دیتے ہیں تو کیا اس کی تاثیر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صحیح چیز ہو رہی ہے بات سمجھی کسی بھی چیز کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ صحیح چیز ہو رہی ہے آپ سے بہت سارے ملے کہ جی ہم گئے تھے ہمارا کام ہو گیا ہم تو ویسے بہت رہے تھے نہیں ہوا مندر گیا بھگوان کے نام پہ میں نے کام کیا تو وہ کام ہو گیا بہت سے کرسچن ملیں گے ہم لوگ چرچ میں گئے تھے ہم نے یہ کام کیا اسی دن وہ کام ہو گیا یہ کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اس کی قرآن میں بہت سے آئے ہیں اس کی تو اللہ وبارک تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے مومن بندے کو کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کوشش کر رہا ہے شرعی اسباب کیا کر رہا ہے وہ چیز کا حصول نہیں ہو پا رہا فورا وہ غیر شرعی طریقے کے اوپر گیا اس کا وہ کام ہو گیا یہاں وہ اس آزمائش میں ناکام ہو گیا اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا جو دنیا کا جو مقصد تھا امتحان کا اصل چیز وہ تھی جو وہ حاصل نہیں کر سکے تو یہ بڑا اہم سوال جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کو بڑے بڑے لوگوں کے لئے جناب کہ وہ تو پیر صاحب ہیں ہمارے سامنے بیٹھ کے انہوں نے ہاتھ پھیرا اس کو اس کا تو بیماری ٹھیک ہو گئی انہوں نے کہا کہ کالی بلی کو ذبح کر دو اور بکری یہ کر دو اگلے دن جادو ختم ہو گیا ہاں یہ سارے جو اس طرح کے غیر شرع آواز بیان کرتے ہیں اور اس کی تاثیر بیان کرتے ہیں ان کو بولیں کہ اسی چیز کی تاثیر ہونا اس کی حق پہ ہونے کی دلیل نہیں اشارہ آباد واضح اچھا تو اس میں یہ حسن خاتمہ کی علامات ہیں پہچان ہے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہونا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکانا آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اور ماتھے پر پسینہ آنا موت المؤمنی بیراک الجبین یہ احمد کی درمیزی کی روایت ہے کہ آخری وقت میں مومن کو بھی موت کی تکلیفیں جو ہے وہ برداشت کرنی پڑتی ہیں شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں اسی قسم کی حالت میں تھے اور مستقل ایک گیلا کپڑا جو ہے وہ آپ اپنے ماتھے پر لا رہے تھے کیونکہ وہ گرمی کی وجہ سے بہت گرم اور کھور رہا تھا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت کے اندر لا الہ الا اللہ ان للموت لذماؤں سے خراط نہیں کہ محمود برحط مگر اللہ تبالک کا مطالعہ بے شک موت کی سختیاں ہیں تکلیفیں ہیں پریشانیاں ہیں کسی کی اگر اس طرح کی مشکل حالت ہو تو یہ کوئی اس میں شر کی علامت نہیں ہے بلکہ اگر ماتع پسینہ ہے تو یہ ایک ظاہر طور پر اچھی علامت ہے جمعے کی رات موت واقع ہونا اس بارے میں جو حدیث ہے اس میں ذکر میں نے اس لیے کری ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے کہ جو شخص جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن کی جمعے کی رات کو انتقال کر جاتا ہے وہ آز خبر کی آزمائش سے محفوظ ہو جائے گا اس حدیث پہ کافی کلام بھی ہے ہاں ہو سکتا ہے کہا اس کو اور بھی کچھ حدیث کے علماء ہیں جنہوں نے کہا کہ اس حدیث کے ترک بہت سارے ہیں کئی طریقے سے پہنچی ہے لیکن اکثر ترک میں ذاف موجود ہے تو یہ تقویت تک نہیں پہنچتی میں ذکر اس کی تاکہ پہچان رہے کہ بہت سے علماء نے یہ علامت بھی ذکر کی ہے اور حدیث موجود ہے لیکن اس میں کچھ نہ کچھ زاف موجود ہو شہادت کی موت نصیب ہونا یقینا یہ بہت بڑی اجر ہے مگر قتل فی سبیل اللہ کو شہید جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے گا اور وہ تو وہ شہید ہے اور شہید کا معنی یہی ہے کہ اس کے لیے جنت کی شہادت ہے اس کے لیے آگے اللہ کی نعمتوں کی بشارت ہے شہید شہادت سے ہے کہ ہم نے گواہی دی اس کی نجات کی اسی لیے اب شخص اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے تو ہمیں کیا بولنا چاہیے شہید الانشا اللہ امام بخاری رحم فرماتے ہیں بخاری کے اندر باب باندھا انہوں نے باب اللہ فلان الشہید یہ نہیں کہا رہے ہم وہ شہید ہے وہ شہید ہے جس ہاں کچھ ملک کے بہادر لوگ ہوتے ہیں مسلمان اگر تم کے نام کے آگے لگا بھی آتا ہے فلا شہید فلاں شہید <سلام> شہید کا مانا یہ ہے کہ وہ جنت پالی اس نے گویا ہم گواہی دے جنت پالی یہ صرف ان کے بارے میں کہا جائے گا جو اللہ کے نبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی گواہی دی جو کہ صحابہ کرام تھے جن کو اپنے نے دفنایا اور کہا کہ یہ ہیں ہے شہدا عہد تھے اور جو مالکوں میں شہید ہوا کرتے ہیں صحابہ کرام ان کے بارے میں یہ بات کہی جائے گی جزمن باقی لوگوں کے بارے میں کہیں گے کہ اللہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ شہید ہوں کہ شہید ان شاء اللہ <سلام> خارج نہیں مطلب کیا جائے کہ وہ اس میں کمزور ہے وہ روایت جو ہے اس کی وہ کمزور روایت ہے سوال ٹائم لکھ کے ہاں اچھا یہ غازی کی موت جو ہے بہت سے علماء نے ذکر کیا اور متوجہ رہی ہے غازی کی موت کے بارے میں کہا یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے اس کی دلیل کس کے ذہن میں ہے کہ غازی کی موت جو ہے یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے نبی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غازی سے یہ بات ہے اللہ کے سبھی موت تو ہر موت سے بلا شک افضل ہے لیکن یہ دلیل نہیں بنے گی کہ غازی کی فضیلت کیونکہ اللہ کے کی سلم غازی سے اب ایک, ایک شخص بولے گا کہ اللہ کے سلم مسلمان سے تو ہر مسلمان کی موت جو ہے وہ اچھے خاتمے کی علامت ہے کیونکہ اللہ کے کی سر مسلمان سے تو ہم مسلمان مر رہے ہیں غازی کی فضیلت کیا ہے خاص طور پہ کہ اس کو فضیلت ملے سوال سبزی کے بات چل رہی ہے دلیلوں کی ان سب علامتوں کی دلیل ذکر ہوئی اب تک سب کے سامنے تو غازی کی موت بھی ہے کہ بھئی یہ اچھی خاتمے کی علامت ہے کہ انسان غازی حالت میں بنے اس کا سوال کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ لوگوں نے کل اس کا جواب لے کے آنا ہے ٹھیک ہے جو بھائی لے کر آئیں گے پھر ہم ان کا اکرام کریں گے یہاں پر اور ہاں ہاں تو یہ بڑا اہم سوال ہے کہ غازی کی موت کی فضیلت کیا ہے کیا کوئی حدیث میں ہے کہ یہ اچھے خاتمے کی علامت ہے کہ زندگی میں انسان نے کبھی جہاد کیا ہو اور اس کا انتقال ہو تو اس وقت وہ جہاد میں نہیں تھا بلکہ اپنے گھر میں تھا تو اسے موت واقع ہوگی ٹھیک ہے اچھا آگے ہے تعاون کی بیماری میں موت واقع ہونا اس میں بخاری مسلم کی روایت ہے کہ یہ ہر مومن کے لیے, ہر مسلمان کے لیے شہادت کی موت ہے پیٹ کی بیماری پیٹ کی بیماری کے بارے میں علماء نے کہا کہ پیٹ پھول جاتا ہے ایسی بیماری ہوتی ہے اس سے پیٹ پھول جاتا ہے انسان کا کچھ نے کہا نہیں اس سے لوز ہو جاتا ہے پیٹ اس میں مختص تبصیر علماء نے کی ہیں لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ لفظ عام ہے دا البت کوئی بھی پیٹ کی پیٹ سے متعلق بیماری یہ اللہ کی طرف سے ایک اکرام ہے کہ ایسے شخص کی تکلیف ہے اس کی جو موت آئے گی اس تکلیف کے اندر تو وہ شہادت کی موت ہے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے منما تھا وہ شہید جو پیٹ کی تکلیف سے مرا تو وہ شہید ہے اسی طرح سل کی بیماری ہے سل کی تفسیر جو ہے وہ دو طرح کی کی گئی ہے ایک ہے کہ انسان کے جسم میں کئی دانے نکل آ اندرونی اور جو زیادہ تفسیر میں نے اس کی پڑھی وہ یہ دیکھی سل کی کہ جو سانس جا سے لیتا ہے انسان جو پھیپڑے لیتے ہیں اس کے اندر کوئی زخم آ جاتے ہیں اب اللہ عالم جو ڈاکٹر بیٹھے اگر ہم وضاحت کریں گے ایسی کی بیماری ہوتی ہے کہ سانس لینے کے اندر سب دشواری ہوتی ہے کیونکہ سانس کی نالی کے اندر زخم نکل آتے ہیں کچھ اور تو ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں پہ کوئی ایسی کی بیماری جانتے ہوں دما میں نے نہیں خیال اس کی تفسیر ہے یہ خاص طرح کی بیماری ہوتی ہے کہ سانس لینے میں دشواری ہو اس کو مستقل کہ اس کے سانس کی نالی کے اندر جو ہے وہ زخم پر جائے بہت یہی علماء نے لکھا تو اس کی بارے میں بھی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اس, اس بیماری میں وہ بھی شہید ہے اور یہ امام شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے عورت کا نفاس کی حالت میں موت آ جانا المر ات التمود شہید احبا کی روایت ہے کہ وہ اس تکلیف میں اگر اس کو موت واقع ہو جاتی ہے دیکھیے سبحان اللہ ان سب کہ کتنی بڑی بشارتیں ہیں مومنوں کے لیے کہ ظاہری طور پر تکلیف والی بات بھی ہے ان کے اہل اقارب کو صبر کرنے کا مرحلہ بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بشارت بھی دی جائے کہ اگر ان تمام سنی بیماریوں میں ان کی آفات ہوئی ہے تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے انشاءاللہ اگر وہ ان مومن واحد تھے تو یہ ان کے لیے نجات کا باعث بنے گی یہ اچھے خاتمے کی علامت ہے بری بات نہیں ہے کہ اگر کسی عورت کا اس بچہ جانتے ہوئے انتقال ہو گیا تو روز سمجھنے کے بڑا آ, بری موت ہوئی ہے نا ایسی بات نہیں ہے بلکہ ایسی عورت کو بھی شہید کا درجہ دیا جائے گا اس کے بعد جل کر یا انتڑیوں کے پھول جانے کے سبب موت آ جانا یہ بھی ایک سل کی تفصیل کی گئی تھی جل کا بھی جس میں آتا ہے وہ کہ جو جل کے موت اس کو واقع ہو گئی وہ بھی شہید ہے یعنی گھر جل گئے کسی کا آ, کوئی آگ لگی کسی جگہ پہ وہ جل کے وہاں پہ جو لوگ ورگ مسلمان معاہد تو وہ شہید ہے یہ خیال ہے کہ جو شہید کے خاص احکامات ہیں ہاں کہ اس کا جنازے پڑھانے میں خیر اختلاف ہے لیکن وہ اپنے ہی کپڑوں میں دفن کیا جائے گا ہاں اور اپنے اس میں اور جو شدا کے اور غازیوں کے احکامات آتے ہیں یہ سب ان احکامات کے اندر نہیں آتے وہ جو غزبے والے شہید ہیں ان کے لیے ہے یہ رتبے اور درجے کے لحاظ سے شہید ہیں اور جب جانتے ہی ہیں کہ ایک بھی اگر رتبہ ہوتا ہے کہ فلاں نیک آدمی ہے تو نیک آدمی کے باوجود ان کے آپس میں سٹیپس ہوتے ہیں مناتے ہوتے ہیں تو شہید بھی کوئی ایک درجہ نہیں خالی بس شہید ہر ایک کا ایک باب درجہ نہیں جو اللہ کے راستے میں کتال کر رہا ہے اپنی جان دے رہا ہے اپنے مال قربان کر رہا ہے یقیناً اس کا درجہ جو ہے ان باقی شدہ سے بڑھ ہے اور اس کے الگ اسلام میں احکامات ہیں جنازے کے مسائل ہیں اس کے اس کی قبل کے مسائل ہیں اور اس کو ویسے ہی دھفنا دیا جائے بغیر غسل بھی دھفنا دیا جائے وہ پھر غزبے والے شہید کے مسائل ہیں اپنے مال کی دفاع میں موت آ جانا منفوقی ہزون فو شہید فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے مارا گیا تو وہ شہید ہے اپنے گھر والوں کی اپنی عزت کی دفاع کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے یہ بڑی عظیم حدیث ہے اور بہت نادر حدیث ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رباطیا اللہ کے راستے میں دن اور رات پہرا دینا یہ پورے مہینے روزہ رکھنے اور پورے مہینے قیام کرنے سے افضل ہے ایک رات کا پہرا دینا ایک دن کا پہرا دینا پورے مہینے کی رات کا قیام پورے مہینے کے دن کے روزے رکھنے سے افضل ہے اور اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے جرا علیہ عمل اس کا یہ عمل برقرار رہتا ہے اگر اس کو مستقل ملتا رہتا ہے اجر عالیہ رزم اللہ تعالیٰ اس کو اس کا رزق عطا فرماتے ہیں وہ امن اور قبر کی جو آزمائش ہے اس سے وورسز بچ جاتا ہے یعنی اس آزمائش میں وہ کامیاب ہوگا یہ اللہ کے راستے میں جو پہرا دینے والے لوگ ہیں اب یعنی اب اس پہ نہیں جائیں گے کہ کون صحیح مجاہد ہے وہ آپ جانتے ہیں ان شاء جو آج کے سامنے اس بات امی بھی کری کہ آج کوئی ایسا نہ ہو نہ اُس بلّہ اپنی مرضی سے کوئی جہاد کا مفہوم لگے کھڑا ہو اور اپنے ہی باطل لوگوں کے دفاع کرنے کے لیے پیرا دے رہا ہو اور لوگ بولیں جی بھائی اس کو کچھ نہ کہو کیونکہ دیکھو حدیث کا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے پیرا دیا وہ اس کا تو اتنا بڑا مقام ہے یہ یقیناً وہ ہے جو کہ صحیح معنی میں اور ہو کیونکہ جہاد شرعی کرنے والا ہو غیر شرعی جہاد میں کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں کوئی مزید موجود نہیں ہے تو اس لیے جہاد اس کے شرعی ضابطے یقیناً ایک بڑا ٹاپک ہے اور ان آپ حضرات علماء سے سنتے رہتے ہوں گے یہ سعودی اسلامی کنٹری ہے اور اسلامی کنٹری اور اس معاملے کا کہ جو یہ ہے بارڈر کے اوپر مطلب یہ بھارا دینے والے کو تو کیا ہے یہ لوگ ہمارے یہاں کے ہمارے یہاں کے علما کے نام کی رائے یہی ہے کہ یہ جو لوگ اس اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں ولی امر کے اجازت سے کر رہے ہیں اور اپنی جان کے کھیل کے ہی واقعی کام کر رہے ہیں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہار کی حفاظت کے لیے تو ہماری نظر میں یہ لوگ یہ لوگ یقیناً مشاہد ہیں اللہ عبال اللہ عبال اور ہمارے یہاں کے علماء کی یہی رائے ہے مشاہد جو ہیں ان کی تاہید کے لیے ان کی جسے کہتے ہیں ان کو رغبت دلانے کے لیے یہ احادیث بیان کرتے ہیں ان کے لیے کہ, کہ وہ غازی ہیں وہ جہاد کرنے والے لوگ ہیں اور یقیناً وہ شرع جہاد ہے کفا کے خلاف وہ جہاد کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں اس وقت اور بلاد حرمین کی حفاظت کر رہے ہیں یقینا یہ ان کا بہت بڑا کام ہے اللہ تعالیٰ نے دے اس کے بعد ہے نیک عمل کے دوران اس کی حدیث ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہنا جس نے کہا نہیں اللہ تباہ اللہ کی رضا کے لیے اور اسی پہ اس کا خاتمہ ہوا یعنی وہ مو, واحد تھا یہ ایک عمل کر رہا تھا تو وہ بھی جنتی ہے یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے اور ہمارے جس نے صدقہ کیا اور اسی صدقے کے دوران مثال کے طور پہ اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ ایک نیک عمل کرنے کے دوران مرا ہے تو وہ بھی جنتی ہے تو یقیناً اس حدیث کے اندر بہت زیادہ مسلمان ماشاءاللہ شامل ہو جاتے ہیں کہ سب کے لیے جو ہے جنت کی بشارت ہے آخر میں ہے یہ ظالم مقمان کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے یہ بھی اس کے بھی مفہوم کے اندر ہمارے ہاں بہت زیادہ مختلف باتیں ہیں اس کا جو حدیث ہے اس بارے میں وہ شیخ الباری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سے ذکر کی ہے اس کے طرق میں بھی تھوڑا بہت کلام ہے اس کی اسان بھی کلام ہے اور روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید الشہدا حفظر طلب رضی اللہ ہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چٹا چٹا تھے عہد کے مارکیٹ کے اندر ان کی شہادت ہوئی تھی اور کہا ورج القام اور وہ شخص جو ایک ظالم مرمان کے سامنے کھڑا ہو وہ امرا اور اسے کسی بات کا حکم دے یا کسی گنا سے روکے تو وہ اس کی جزا میں اسے قتل کر دے تو وہ چشنایا کہ وہ بھی صحیح شہرا میں شامل ہے تو بہرحال میں نے کہا کہ یہ امام حاکم نے اپنی کتاب کل میں ذکر کی یہ روایت اور اس کی سرحد میں بھی کچھ کلام ہیں لیکن چونکہ شیخ البانی نے اس کو ذکر کیا اپنی کتاب صحیحہ کے اندر اور بہت سے علماء آپ کو ملیں گے کہ انہوں نے اس سرحد میں تعین کری ہے اس لیے میں نے ذکر کر دی یہ بات اور تبدیل کر دی ہے کہ اس کی اسانب میں کچھ نہ کچھ کلام موجود ہیں بہرحال یہ شرعی لحاظ سے اگر بات کی جائے اس مسئلے کی تو شریعت میں اس عمل کی گنجائش موجود ہے شیشا صبح بیان کر رہے تھے اس لوگوں کا روش رہتی ہے کہ وہ مسلمان پکوانوں کے اوپر اس قسم کی کیچڑ اچھالتے ہیں لوگوں کو ان سے متنقد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ غیر شرعی عمل ہے یہ جائز نہیں ہے اگر کسی کے پاس کوئی نصیحت ہے تو وہ ان فقوانوں تک نصیحت پہنچائے لوگوں کے اندر تشویش کا باعث نہ بنے اور اگر وہ ان تک نصیحت پہنچاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو تکلیف آتی ہے پریشانی آتی ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے اجرے گی یہ بات متخاب آ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن میں نے کہا کوئی طریقۂ کار اور یہ حدیث کے الفاظ پہ غور رہے قابل انجائر یہ نہیں کہا کہ وہ کہ کے اندر کھڑا ہوگئے تقریر کرتا رہے اور کیسٹا نکالتا رہے اور پرچے نکالتا رہے مجھول نامی شخص کے پرچے نکالیں میں گورنمنٹ کے اوپر خلاف باتیں ہوں لوگ پڑھ کے بتائیے کیا کریں گے اس کو پہلا واقعی کا لوگ بولیں گے لانت ان کے اوپر اور کافر ہیں اور فلاں ہیں ایک عام بندہ جس کے کوئی شریک مقصد نہیں ہے نہ ہی کوئی اسلام مقصد ہے بلکہ کتنا پیدا کرنا مقصد ہے آپ جانتے ہیں کہ سلاف سوری کا اجتماع کلما کے اوپر کتنا زیادہ زور تھا کہ مسلمانوں کی اجتماعیت برقرار رہے حتیٰ کہ امام عبداللہ وبارک کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ میری کوئی ایک دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو میں وہ ہاک وقت کے لیے کروں کیوں کیونکہ اس کی اصلاح سے ایک رائے کی اصلاح ہے اس کی امن سے اس کی سوچ اچھی ہوگی اس کا ایمان ٹھیک ہوگا تو یقیناً رعایت بھی جو ہے وہ امن سکوں سے رہے گی اور آج کتنے سارے ایسے مالک ہیں جہاں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر جہاں کا والی سو درست نہیں ہے یا وہاں پہ امن کی حالات خراب ہیں کہ وہاں کے اچھے اچھے لوگ بھی کوئی بھی کام کرنے سے قاصر ہیں ہاں آپ ایسے لگی یورپ میں گیا ہوگا اسے دیکھا ہوگا صومالیہ کے لوگ دنیا بھر میں ہر جگہ موجود ہیں بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں ہمارے دل بتا رہے تھے کہ انگلینڈ کے اندر زیادہ تر پروگرام ہوتے ہیں انگلش میں سیکنڈ لینگویج میں اردو ہے اور تھرڈ لینگویج وہاں پہ شمالی ہے اتنے سارے وہاں شمالی موجود ہیں اور قابل بھی ہیں اور اب ان کے ملک کے حالات دیکھیں کوئی حکومت ہی نہیں ایک دو شہروں کتنا گورنمنٹ کا کوئی محفوظ ہے تو ہے باقی جگہ پہ سب قبائلی سسٹم چل رہا ہے کوئی قبیلہ کیا فیصلہ کرتا ہے کوئی قبیلہ کیا فیصلہ کرتا ہے پورے ملک میں فوبا اور پریشانیاں اور فتنے ہی موجود ہیں تبھی وہاں کے لوگ سب جگہ نکلنے کے لیے بھاگے ہوئے تو اس لیے مسلمان والے کے اندر ضروری ہے کہ ایک اجتماعیت کی اہمیت کو برقرار رکھا جائے فی الحال یہ ایک لمبا الگ موضوع ہے تو یہ سب جو ہے حسن میں خاتمہ کی علامات ہیں اس کے اسباب کیا ہیں کیسے انسان کو ان خ... آ... اس طرح کے خاتمے کی توفیق ملے گی اس میں ایک جانب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ کی تاج اور اس کے تقوے کو ہمیشہ انسان لازم پکڑے توحید پہ قائم رہے جو محرمات ہیں جن چیزوں کو اللہ نے ناپسند کیا ہے حرام قرار دیا ہے اس سے بچنے والا ہو ہمیشہ توبہ کرنے والا بنے اللہ تبارک مطالعہ سے دعا کرے اور ظاہر اور باتیں کی اصلاح کی ہمیشہ کوشش کرتا رہے ابن قیم و اللہ نے بڑی خوبصورت بات کری اس موقع پہ وہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رات سونے سے پہلے ضرور توبہ کرے کہ اگر اس کا اس حالت میں موت آ جاتی ہے تو وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مرا ہے اور اگر وہ زندہ رہتا ہے تو اگلے دن یقین ہے اس کا پچھلا جو تو توبہ کی وجہ سے اس کے آواز صاف ہو جائیں گے تو ایک اچھا دن گزارے گا تو توبہ جو ہے یہ ضروری ہے اور یہ ہر گناہ سے ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں ضرور ہمیشہ نے آپ کو یاد دہانی کرانی چاہیے کہ ہم توبہ اللہ تعالیٰ سے استعفال کرتے رہیں جو گناہ کیے ہیں مخصوص گناہ ان کا نام لے کے کریں اور جو ایک عام گناہ شاعر ہو جاتے ہیں ان کی ایک اجمالی اور عمومی توبہ بھی ضروری ہے تو شاء اس میں کوئی اشکال تو نہیں کسی کو ان علامات کے حوالے سے کسی اور کے ذہن میں کیونکہ علامات ایسی ہے جو ذکر نہیں ہوئی آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی اچھی علامات میں سے ہے کی جبیر کی مثال ہے جو مسلم نے بالکل بالکل صحت نے مثال دی اس میں اور بھی کچھ تابعی کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے جب حجاج پہ اعتراض کیا تھا تو اس نے ان کو لٹکا دیا اور ان کو سخت عذاب پہنچایا تو یقیناً وہ لوگ ہماری نظر میں مجاہد لوگ تھے اور اس کے فضل کے حقدار تھے جی اور کوئی بات ہاں ڈوب کے مرنے والی کی بھی حدیث ہے وہ میں ایسا ذکر نہیں کرا میں نے لیکن ڈوب کے والے کی بھی اس طرح کی ایک روایت موجود ہے دب کے مر جائے حدم وہ سب کیا ہے کہ وہ اچھی بات یہاں پہ یہ ہو رہی تھی عام طور پہ کہ جو اچھے علامات ہیں مرنے کی اچھی علامات ہیں وہ تو ایک سے کہتے ہیں ایک حادثہ ہو گیا اس کی فضیل علامت ہے نا لیکن وہ کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ اس کے ذریعے پہچانا جائے بات ساتھ آپ اس کے ذریعے پہچان ہو سکے مثال طور میں کہوں کہ ایک شخص کو علامت تھی کہ اس کے بعد یہ پسینا آ رہا تھا ایک علام تھی کہ اس کے پیٹ پہ تکلیف موجود تھی جس پر بیمار ہو گیا تھی کچھ علامتیں ہیں جو پہچانی ہی جا سکتی ہیں وہ کیا ہے جب وہ چیزیں ہو جائیں تو پھر اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ شد شہید ہے تھوڑا سا فرق سمجھا اس کا دونوں میں شاید اس کا فرق ہے بہرحال وہ حاج کے درد موجود ہے بالکل کہ دب کے بڑھنے والا اور غلط ہونے والا شہید ہے کہ حاجص خار میں اس بارے میں اچھا کچھ اس کے بارے میں بہرحال اجوالی طور پہ بری علامات بھی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بنا رکھے ہم سب کو محفوظ فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا پر فرمایا کرتے تھے اللہ ہمیں انی آودھم زوالی عمد ہے یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تیری نعمت جو ہے وہ مجھ سے زائل ہو جائے و تحول وہ عافیت ہے اور تیری عافیت جو ہے وہ مجھ سے چلی جائے دور ہو جائے فجی فجا نکمت ایک اور اچانک سے میری طرف سے کوئی مجھے مصیبت کوئی پریشانی آ جائے کو اجمی احساس تھے اور وہ ہر اس عمل سے جس سے تو ناراض ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے آفر کا سوال کرتے تھے اور اچانک سے جو بری پریشانی آ جاتی ہے اس سے پناہ مانگا کرتے تھے تو ان میں سے کچھ پریشانیاں بال جملہ یہ ہیں کہ اللہ کی تقریب پر راضی نہ ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے جملے ادا کرنا آخری وقت کے اندر اپنے یہ ابر قیم رحمہ اللہ نے بہت سارے واقعات ذکر کیے کہ بہت سارے لوگ جو میت کے غسل کے اندر شاریک ہوا کرتے تھے انہوں نے دیکھا کہ میت کا نسم کالا ہو جاتا ہے پورا یقینا یہ ایک بری علامت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سے محفوظ فرمائے اب اللہ کی تقریب پر راضی نہ ہونا یہ بڑا اہم معاملہ ہے میں آپ کو اس کا واقعات سناتا ہوں جو سو رہے وہ اڑ ہیں جی کون کون سور ہے جو جو سور ہے وہ حال اٹھائے جو جو سور ہے وہ حال اٹھا یہ آپ सोचिए آپ سورے ہاں یعنی بڑے گا جو سورے وہ ہاؤ اٹھائیے آپ تو اٹھے ہوئے اچھا وہ ایک اور اعتراض کیا وہ شیک کہہ رہے ہیں وہ اے سی بوٹ ہو رہا اچھا اچھا اچھا یہ میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ अरे तो बहुत शोर आ रहा है मेरे भाई पर्दा हटा दे थोड़ी रोशनी सी हो जाएगी थोड़ी बहुत तपेश अगर ये पर्दा हट जाए तो माशा मैंने कहा गर्म गरम पराठे हल्ला भूरी खाई है आप लोगों ने अब क्या आप गर्मी लग रही है और सर्दी लग रही है अब तक गर्मी लगी सही اچھا میں مثال دے دیتا تھا آپ کو یہ اللہ کی تفریح پر راضی نہ ہونا یہ آپ یہ بس سمجھیے کہ کسی بھی موت کے وقت میں اس پر راضی ہونا یہ آسان عمل ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کراچی کے اندر ہمارے ایک جاننے والے ساتھی تھے پرانی بات ہے چونکہ اس وقت میں یہ عمر 15-16 سال تھی تو ایک لڑکا تھا اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی عمر 15 سال اور وہ میرے قریبی دوست کا بہت اچھا دوست تھا میرے سے اتنی یاد نہیں تھی لیکن میرے قریبی دوست کا بہت اچھا دوست تھا اس کا انتقال ہو گیا وہ اسکول پڑھتا تھا اس ٹائم اور کے گھر والے ہماری نظر میں عام دیندار گھرانا تھا عام دیندار گھرانا تھا بڑا کر رہا ہوں کہ اللہ کی تردی پر حاضی نہ ہو اب جب اس کا انتقال ہوا ہے آپ لوگ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کے جنازے کے اندر اس کی والدہ کے کیا رویہ تھا کیونکہ وہ پڑدے والی خاتون ہے جسا بولتے ہیں والی خاتون نماز روزے والی خاتون تھی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور صحیح بات کی سمجھ دے اس جنازے کے اندر انہوں نے اپنے گھر کے اندر عورتوں کے سامنے خوب جو روتی ہیں اور اس کا کام کرتی ہیں آپ جانتی ہیں کہ رونا اسلام میں اس میں حرت نہیں ہے ایک ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے رونا اور جو لوگ مسلمان ہیں دیگر شریف ہوتے ہیں وہ ان کو حوصلہ دیں تسلی دیں تو ان کے الفاظ تھے ناؤز باللہ میں سے بیان کر رہا ہوں واقعی کے طور پہ کہ میں اللہ تعالیٰ تنہیں معاف کبھی نہیں کروں گی کہ میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا تھا یہ شیشے مار رہی وہ عورت، عورتوں کے سامنے کہ اس نے پندرہ سال کا بیٹا اس نے کیا بگاڑا تھا اس نے کیا کیا تمہارا کیوں اس کو مجھ سے لے لیا معصوم میرا بیٹا تھا تو اللہ کی تقریب راضی نہ ہونا کی مثال ہمارے مسلمانوں میں بہت ساری ملتی جی آپ دیکھیے میں بتا رہا ہوں کہ ایک پردے والا گھرانہ نماز روزے کا پابند میں سلاد کے پابند جو کہتے ہیں نا لڑکے رہنا چاہیے میں سلاد کا پابند ہو تو یہ میں سلاد کا پابند گھرانا تھا لیکن اللہ معاف کرے مشکل حالت کے اندر ہی صبر کرنا یہ سل وقت ہوتا ہے اللہ کے نبی وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ایک کلر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور شاید ظاہری طور پہ کچھ منکر کام کر رہی ہے یا غیر کام کر رہی ہے صبر کے مخالف کام کر رہی ہے تو آپ صلی اللہ وسلم نے اس کو صبر کرو تو اس عورت نے پہچانا نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی وسلم تو نے کہا تم جاؤ تمہیں نہیں پتا میرے پہ کیا گزری ہے تم جاؤ میرے پر نہیں پتا کیا صاحب نے فون کہ یہ اے بدلاق عورت یہ تو اللہ کے نبی وسلم تو پھر اس نے معذرت کی آپ نے کہا صبر تو پہلی مصیبت میں ہوتا یعنی جب پہلی بات پہلی مصیبت آتی ہے نا اس وقت صبر کرنا ہے یہ نہیں کہ چار دن تک جو بولنا تھا بول لیا اب ہم اللہ کی مرضی پر راضی ہیں ہاں چار دن تک جو الفاظ بولنے تھے بول لیے بس یہ اللہ نے جو لکھا ملنا بھی کرنے کے لیے بس جو لکھا تھا وہ تو ہونا تھا کاشت یہ جملہ ہم پہلے فرصت میں کہیں پہلی موقع پہ کہیں تو میرے محترم بھائیو ان سب موقع پہ ہمیشہ ایمان کی جو ہے نا وہ قوت اور اہمیت کو سامنے نظر آتی ہے ہمیشہ یہاں ایمان انسان کا بولتا ہے پریشانی میں مشکلات میں اللہ کی قدر کے اوپر کس طرح سے وہ رضا کا اظہار کرتا ہے اور جانتے ہیں کہ پریشانی کے معذرت پریشانی کے اندر اسٹیپس ہیں ایک ہے سبر کا کم سے کم مر اللہ کی پریشانیاں صبر کرے خاموشی سے کہ اللہ اس سے آزمائش چاہیے ایک ہے اس پہ روا کرنا کہ اس پر راضی بھی ہو کہ اللہ نے میرے لکھا ہے میں اس سے راضی ہوں میں اس سے مطمئن ہوں اللہ نے میرے لکھی بھی ہے اس پر راضی ہوں تیسرا علم کہتے ہیں اس سے بڑھ کے حم کر کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے پریشانی بھی نعمت ہے اور اس کے لیے اچھائی بھی نعمت ہے اور اچھائی ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کے لیے بہتری ہے اگر مشکل آتی ہے تو وہ اللہ کا صبر کرتا ہے اس کی تو اس کی بہتر تو حمد اللہ کی بیان کرنا اللہ سے راضی ہونا صبر کرنا یہ تین درجے ہیں یہ ٹاپ کا مرحلہ ہے اس تک پہنچنا یقیناً انتہائی مشکل بات ہے ہاں بھائی جدید بتائیے کیا کہتے ہیں آپ سوال تو نہیں ہاں یہ میں نے کہا تھا کہ میں مسئلہ بات کروں گا چلے اس کا مسئلہ آ ہے تو اچھا قرآن کی آئے تھے وہ اللہ صدی انسانی علامہ صاحب اور نہیں انسان کے لیے مگر وہ جس کی وہ کوشش کرے ولازیت رو اور کوئی نش نہیں اٹھائے گا دوسرے کا گناہ ہر کوئی اپنا اپنا ہی معاملہ سنبھالے گا تو یہ جو روایت ہے کہ اندر کا بے شک ممت کو عذاب ہوتا ہے اس کے اہل و عیال کے اس کے اوپر رونے سے اس کے معنی میں علماء نے دو تین باتیں کہیں ایک بات یہ کہی ہے کہ یہ تعلیم نفسی مراد ہے کہ جب اس تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ اسے گھر والے اس کو رو رہے ہیں اور بری طرح رو رہے ہیں نیاحا کر رہے ہیں جو کہ منع ہے احادیث کے اندر تو وہ اس کو برا محسوس کرتا ہے ہاں جاہلیت کے رونا براد یقینا جو اس کو برا محسوس کرتا ہے کہ کیوں میرے گھر والوں نے اس طرح کیا کچھ نے یہ مانا کیا کچھ نے کہا مراد یہ کہ اس کو عذاب ہوتا ہے کیونکہ وہ زندگی بھر یہ کام کرتے رہے تھے اور اس نے کبھی بھی ان پر انکار نہیں کیا تھا اسے پتا تھا کہ گھر والوں کی یہ روش ہے جو بھی خاندان میں کوئی بات آتی ہے اور سے جمع ہو جاتی ہیں گھر کے اندر اس طرح کام کرنے کے لیے اور وہ اس پہ گار نہیں کر کے گیا تو گویا اس نے اپنے اہل خانہ کی جو ذمہ داری تھی اصلاح کی اس کو اس نے کوتا ہی کری تو اس وجہ سے اس کو اس پہ آگاہ ہو رہا ہے اور اس نے کہا کہ اس کا مانا یہ ہے کہ اگر اسے پتا ہے کہ یہ کام وہ کریں گے تو اس کو ضروری تھا کہ وہ ان کو وسیعت میں منع کر کے جائے گا ہاں اگر تو اس کو پتا یہ کام وہ نہیں کریں گے پھر انہوں نے کرا یہاں پہ اس کی بل ڈیوٹی خرید نہیں بچتی دیکھیے اسے پتا رہی کام وہ کریں گے اس کو وسیعت کر کے جانی چاہیے تھی وہ اس نے وصیت نہیں کری اس سے منع نہیں کیا ان کو خاص طور پہ یہاں پہ اس کو عذاب ہو رہا ہے بہرحال یہ اس کی توجیات ہیں کہ کیوں اس تک ان کے اعمال کا اثر پہنچا کیونکہ ان کے اس اعمال میں کہیں نہ کہیں اس کا بھی دخل موجود ہے یہ ہو جائے خالی اس کا احساب نہیں ہے بلکہ ان کے اس عمل کے اندر اس کا بھی دخل موجود ہے یہاں اولانا بہت بڑی تبدیل یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ لوگ بہت زیادہ خیال رکھیں جو اپنے گھر کے اندر گناہ کے آلات اور گناہ کے موقع اپنے اہل و عیال کو میسر کر کے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کہا کہ وہ دیکھو ہم نے تو نہیں کہا وہ دیکھو اگر آپ ان کو ایک ایسی چیز لا دے رہے ہیں جس کے ذریعے وہ لوگ طرح طرح کے استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کے اس کے اوپر کوئی مانیٹری نہیں ہے آپ اس کے اندر کوئی آپ بس نہیں چلتا ان کے اوپر آپ کے اگر کوئی پوچھتا ہے چھ دن آپ سفر کر رہے ہیں آپ کے گھر کے اندر ان آلات کا غلط استعمال ہو رہا ہو یہاں یہ آپ کی جو امانت ہے جو گھر کی تربیت اور ان کی اصلاح یہاں اس پہ کمی ہو رہی ہے اس میں خیانت ہو رہی ہے تو یہ سب جو ہے اسباب انسان کے لیے آگے جا کے نقصان کا باعث بن جاتے ہیں اچھا کچھ ایسے یہ بھی سوال آتا ہے کہ کیا یہ قبر کی جو آزمائش ہے اس میں سوالات ہو رہے ہیں ایک سیکنڈ اس سے پہلے آتے ہیں کہ قبر کی جو آزمائش ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ قبر کے اندر آزمائش بھی ہوگی ایک شخص کیا ہے بھائی پھر قبر کے اندر تو آزمائش اس نے کہاں ہوگی ہم تو نہیں مانتے عزاب قبر بہت سے ملتے ہیں اس سے لوگ ہیں ہم تو نہیں مانتے جی عزاب خبر کچھ بھی نہیں ہے عزاب قبر کچھ بھی نہیں ہوتا قبر کے اندر تو ابھی بات کر رہے ہیں قبر کی آزمائش اوور سوال کی جو اس کی تفاصیل ہے کہ عذاب یا نعمت یہ تو آتی ہیں کیا قبر میں کوئی نہ کوئی آزمائش ہونی ہے کوئی امتحان ہونا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن کی واضح آیت ہے کہ سب بط اللہ آمن بالقع الصابطی فی الحیات دنیا اور فلافیہ سب سے براب ناز روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جامع تمیزی کی روایت ہے حدیث نمبر تین ہزار ایک سو بیس حدیث نمبر تین ہزار ایک سو بیس کہ یہ جو تفویض ہے دنیا میں اور آخر میں دنیا میں ثابت قدمی سے مراد یہ ہے کہ جو قبر کے سوالات ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا کر دیتے ہیں کہ وہ ان کے صحیح جواب دے اجابت بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے حدیث ہے کوئی تفسیر کسی کی نہیں ہے ساما کرمگین بہت سے اقوال ملتے ہیں اس کی تفسیر میں لیکن اس کے اندر بھرپور روایت موجود ہے جو کہ صحیح صنعت کے ساتھ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کی ثابت آخر میں تو واضح ہے کہ اعمت کے دن جب ان کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو اسے کامیاب کریں گے سرخرو کریں گے دنیا میں کیسے ثابت کرنی ان کریں گے اس میں آگ یہ ہے یہاں پر کہ قبر کے جو سوال ہوں گے دنیا کے معاملات کے حوالے سے اس میں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح جواب کا الہام اور توفیق عطا فرمائیں گے قبر کی جو آزمائش ہے اس کے حوالے سے حدیثیں ایک ہی بے شمار حدیثیں ہیں نام سیوتی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے شرخ الصد بے شرخ القبور کے نام سے کتاب ہے اسی مسائل کے اوپر انہوں نے 26 صحابہ کرام سے یہ روایت ذکر کری ہے 26 صحابہ کرام سے جس میں قبر کی آزمائش کے بارے میں مختلف قسم کی روایتیں موجود ہیں تو قبر کی آزمائش جو ہے یہ اسلام کا متواتر عقیدہ ہے یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ قبر کی آزمائش قبر کی جو امتحان ہے یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے بولے جی اس میں دو رائے ہیں علماء کی کسی بھی علماء کی دو رائے نہیں ہے جو دوسری حوالے ہیں وہ سراسر لوگ ہیں کوئی ایسا نہیں اس میں اختلاف ہو اس کے اندر جو احادیث ہے میں جو ہے وہ اور وہی آہل حدیث ہے اور وہی آہل رائی ہاں تمام شائع اسلام کے اندر کلو مجمعی و تصدیقی مظالک سب کا سب کا اجماع ہے ان آثار اور احض پر ایمان لانا لیکن اس میں وہ تکلف نہیں کرتے مطلب کہ کیفیات اس کی, کی تفاصیل ہاں؟ کوئی آگے سے اس میں شبہات لے کر آئے تو اس میں تکلب نہیں کرتے اس میں جملہ ایمان لے کر آتے ہیں یہ عالیہ سب کی اس بارے میں روش ہے اور بھی بہت سے احمد کے نام نے بھی بس نام موجود ہیں جنہوں نے اجمان عقل کیا ہے کہ یہ قبر کی آزمائش کا مسئلہ جو ہے یہ مجمع علیہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انہی آپ أنكم تفتنون في قبور مصل اور قریب یہ مسیحال مسلم کی روایت ہے کہ من پر وہی کی گئی ہے تم تمہیں قبر کی آزمائش سے گزرنا پڑے گا مسل یا پھر قریب جس طرح دجال کی آزمائش ہے اسی سے مسل یا اس سے قریب آزمائش قبر کی بھی آزمائش ہے آپ نے سو کر دیا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک حدیث سے میں چاہ رہا ہوں کہ میں وہ حدیث پوری پڑھوں کے سامنے جس کے اندر قبر کے جو سوال ہیں ان کا طریقہ اور جو بھی ایک اچھی آواز اور نصیحت کے لیے ضروری حدیث ہے ہم کو پڑھنی چاہیے آپ کو سنیں ٹھیک ہے خرچ نہیں گئے ایک مسئلہ پڑ گیا پھر ہم لوگ پانچ منٹ کی بریک لے لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک <تصفح> آپ اس سنیں فرمایا آپ صلی اللہ علم نے جب والے میت کو قبر میں دفن کر کے واپس لوٹ جاتے ہیں تو مومن آدمی کے پاس قبر میں دو فرشتے آتے ہیں وہ اسے بٹھاتے ہیں اور اسے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر وہ اسے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر وہ دریافت کرتے ہیں کہ کون شخص تھا جو تم میں سے بھیجا گیا تھا وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر وہ اسے دریافت کرتے ہیں کہ تجھے کیسے معلوم ہوا یہ باتیں تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے اس بات کی تصدیق کرتا ہے جیسا کہ وہ ابھی حدیث میں ذکر ہوا پھر آس سے مناظر اعلان کرتا ہے کہ میرا بندہ سچا اچھا ہے جنت سے اس کے لیے بستر بچھا دو اور جنت کا اسے لباس پہنا دو اور جنت کی جانب اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اسے جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو پہنچتی رہتی ہے اور اس کی قبر دینے کا کشادہ کر دی جاتی ہے اسی طرح کافر کے پاس بھی قبر میں دو فرشتے آتے ہیں وہ اسے بٹھا کر سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے وہ جواب دیتا ہے میں کچھ نہیں جانتا پھر وہ اسے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے وہ جواب میں کہتا ہے مجھے کچھ علم نہیں پھر وہ دریافت کرتے ہیں کہ وہ شخص کون تھا جو تمہیں بھیجا گیا تھا وہ جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا اس کے بعد منادی آسمان سے آواز لگاتا ہے اس نے جھوٹ کہا ہے اس کے لیے آگ کا رستہ بچھا دو اسے آگ کا لباس پہنا دو اور جہنم کی جانب اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو اسے جہنم کی گرمی اور اس کے زہر آلود ہوا پہنچتی رہے گی اور اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی حتیٰ کہ اس کی پسیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں پھر اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جس کے پاس لوہے کا ہتوڑا ہوگا اگر وہ ہتھوڑا کسی پہاڑ پر مارا جائے تو وہ بھی ریزا رضا ہو کر پھٹی بن جائے چنانچہ وہ اسے اس کے ساتھ زر لگائے گا تو اس کی آواز انسانوں اور جنوں کے علاوہ مشرق و مغرب کے مابین سب سنیں گے اور وہ مٹی بن جائے گا لیکن پھر اس میں دوبارہ رول اٹا دی جائے گی اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا یہ ابو داود اور نسائی کی صحیح روایت ہے تو یہ بڑی نصیت آموز روایت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں اپنے فروطن سے شامل فرمائیے ایک مسئلہ میں اور ذکر کرتا چل رہا ہوں ساتھ ساتھ چوتھا کیا ہے مسئلہ میں نے نہیں ہاں وہ کیا نام ہے جو قبر کے سوالات ہیں نا جس کی بیس پہ حکم اس پہ آ رہا ہے وہ تین اس کے سوالات ہیں چوتھی بات وہ ایک زائد بات ہے کہ تم نے صحیح جواب دے دی سب چیزوں کے تو یہ تمہیں کس نے بتایا تو پھر وہ اس کی تفصیلات کرے گا تو قبل میں تین سوال جس کی بیس میں فیصلہ ہونا ہے کہ یہ نجات والا بندہ ہے یا غیرجدہ بندہ ہے وہ تین ایک یہ مسئلہ ہے کہ کچھ فقاہ کی کتابوں کے اندر ایک مسئلہ لکھا گیا ہے وہ ہے تلقین المیت کیا مطلب ہے اس کا پہلے بتائیں آپ کو تلقین المیت تلقین تلقین المیت المیت نہیں مطلب کیا ہے تلقین المیت کا میت کو تلقین کرنا اچھا کس چیز کی تلقین کرنا وہ تو بالکل صحیح روایت ہے لا الہ الا اللہ جو تمہارے موت کے وقت کے جو لوگ ہوتے ہیں جو موت کی حالت میں ہو انہیں کہا جائے کہ وہ آخری وقت میں لا لاہ پڑے ٹھیک ہے اب ایک ہے تلقین میت بعد دفنی ہی. اس کی تلقین کرنا دفنانے کے بعد یہ بہت سے بکار لکھی سی بات ہے مال کی بکار دیگر فقہ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جناب مئی تو زمنا دے اس کے پاس کھڑے ہوں کہیں ابھی ابھی تمہارے پاس فرشتے آئیں گے وہ تم سے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے تم کہنا اللہ تعالیٰ وہ تم سے پوچھیں گے تمہارا دین کا کیا ہے بولنا اسلام پوچھیں گے تمہارا نبی کیا ہے بولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دے دیں تم اس طرح وہ ہر شخص اپنی زمانے میں ہوں یہ بڑی فکام ہے لکھی کتابوں میں سراسر جائز نہیں ہے اور بدعتی عمل ہے پھر محترم وہ شخص اس لیے تھوڑی بیٹھا ہو وہاں پر کہ اس کو یہ جوابات نہیں معلوم تھا زندگی کے اندر وہاں تو توفیق ملنا اللہ کی طرف سے اس کو جو عملی طور پہ واقعی ان تین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا ہوگا اس نے زندگی میں واقعی ان تین سالوں کے صحیح جواب دیے ہوں گے اپنے عمل کے ساتھ وہ جواب دے پائے گا کسی بھی دفنا ہے جو بھی کلا پڑھنے والے آج لوگ موجود ہیں وہ تین جواب جانتے ہیں کیا سر کون سا عمل ہے کہ آپ مریض کو باہر کھڑا ہو کے جناب اس سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے یہ گویا کہ وہ بس خالی اس لیے بیٹھا ہوا ہے کوئی امتحان چل رہا ہے کوئی نقل ہاں کسی طریقے سے جواب مل جائے بس میں لکھ دوں بس یہ جواب دے دیا بڑی مہربانی آپ لوگ آئے تھے میرا مدد کرنے کے لیے خیر وہ قبر کی <متحدث> بےداخ کے اوپر ایک خاص ہمارا ہے حصہ اس پہ بات کریں گے اور آپ لوگ سنیں گے جو جو آپ اپنے علاقوں میں دیکھتے ہیں ماحولوں میں دیکھتے ہیں اس کی تو ایک لسٹ نہ سب لسٹ ہر سال کے میں سوچتا کہ کے قبول میں اضافی ہوتے جا رہے اللہ رحم اللہ ہاں آزاد بھی دیتے لوگ وہ <متحدث> تو میں نے کہا کہ وہ لسٹ اب آئے گی نا وہ تو اب کو بھی کچھ ہوا واقعات کیونکہ میرا جو ذاتی تجربہ ہے مدینہ منورہ میں مقبۃ البقی ہے باقی الفرکت جسے لوگ جنت البقیع کہتے ہیں اس کا نام بقی الفرکت ہے وہ میری وہاں پہ تین چار سال سے ڈیوٹی ہے لوگوں کی توجہ ہاتھ کرنے کی تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب میں اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں اور دنیا بھر کے لوگوں سے راس سامنا ہو رہا ہے کیسی کیسی وہ غریب باتیں سن اور دیکھ چکا ہوں میں تو وہ تو میں میرے سے لسٹ بھی نہیں بنا سکتا اس کی میں کہ کیا کیا لوگوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں ایسے ہوتا ہے ہمارے شہر میں ایسے ہوتا ہے یہ بتا کہ ستر قدم پیچھے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ابھی جو ہے نا روح آئے گی وہ سب بولتے ہیں روح چلی جاؤ یہاں سے اس بندے کی روح جو ہے یہاں کے لوگوں پہ رحم کرو اور نہیں مطلب لگتا کہ بری ہے روح چیز نا ستر پیچھے آتے ہیں تو پھر دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روح چلی جاؤ مطلب یہاں وہ روح لوگوں کے بیٹھی ہے جو لوگ اس حکم کرنے کے تیار ہیں بہرحال اس میں انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں کوئی سوال کسی کا ہے تو نسل اللہ بھائی کہہ رہے تھے کہ اگر دو پانچ منٹ کا تھوڑا سا بریک دے دیں تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ نا لاسٹ سیشن شروع کرتے ہیں اس کے بعد ٹھیک ہے تو پانچ منٹ میں کسی کے جلدی سے پانی پینا ہے یا چٹا چائے پینی ہے تو وہ آ جائے پانچ منٹ